سب اندر ہی اندر یہ جو ہے وہ, وہ لاوا پک رہا تھا بس صرف یہ کہ پھٹنے کی دیر تھی اور پھر یہ ہے کہ وہ سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور سال سال کی دوستیاں جو ہیں اور ساری محبتیں مرتیں ہو گئی اس اعتبار سے احتیاط کی ضرورت ہے بے سلس ملفصو کو بادل ایمان دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے ترغیب کے لیے یہ اس بے ابایا بےسلس ملفصو کو بادل ایمان لیکن جہاں ترغیب ہے وہاں ترغیب بھی ہے جہاں کسی بات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے پرسویشن ہے وہاں یہ کہ دھمکی کا انداز بھی ہے تھریٹ بھی ہے پمل لم یا تم پولا کا اور جو باز نہ آئے گا جو توبہ نہیں کرے گا جو اپنی اس رویش کو نہیں چھوڑے گا جو اپنے اس رویے کو درست نہیں کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے وہ ظلم کر رہا ہے وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو لا یزلم المسلم اخل مسلم لا یزلم غلوم نہ کرنا جو ہے یہ در حقیقت لازمی تقاضہ ہے ایمان کا یہ تین چیزیں ہوئی جو رو در روح ہے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ہر حال میں بری مذاق اڑانا ہر حال میں برا ہے کسی کی ایب چینی ہر حال میں بری ہے کسی کے, کے لیے کوئی نام برا رکھ دینا اس کے لیے تکلیف دے چرانے والا ہر حال میں برا ہے اب تین چیزیں وہ ہیں کہ جو دو چیزیں اس میں قدر مشترک ہوں گی ایک تو یہ کہ وہ غیر موجودگی میں ہوتی ہے غیاب میں ہوتی ہے سامنے نہیں ہوتی رو در رو نہیں ہوتی اور دوسرے یہ کہ ان تینوں چیزوں کے اندر دونوں رخ موجود ہیں کہیں کہیں ایک سوشل نیسیسٹی کے طور پر تمدنی ضرورت کے طور پر وہ کام کرنے پڑتے اور وہاں پر اصل فیصلہ کل بات کیا ہوگی وہ نیت ہوگی کس نیت سے انسان کر رہا ہے یہاں پہ ان کا اس لیے نشاندہی کر دی گئی کہ ہر انسان ہر وقت یہ دیکھے کہ میں یہ کام کس نیت سے کر رہا ہوں درو بھی نہیں کرتا رہے اپنے گریبان میں چھانکتا رہے یا یوہندین منوج تنمو کثیرمن غند اسمن اہل ایمان زن زیادہ زن کرنے سے بچو اس لیے کہ بعض زن گناہ کے درجے میں یہ زن کیا ہے گمان کر لینا خیال کر لینا کسی کے بارے میں اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو حسن دن والا پہلو ہے وہ تو مطلوب ہے یہاں مراد در حق دن نہیں ہے سو زن کسی کے بارے میں خام خا دل میں خیال بٹھا لینا کہ یہ تو مجھ سے حسد کرتا ہے یہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے یہ تو ہر وقت مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے یہ تو میری کاٹ میں ہے فلاں کا یہ میرے ساتھ معاملہ ہے کوئی اس کے لیے آپ کے پاس دلائی نہیں کوئی شواہد نہیں کوئی ثبوت موجود نہیں لیکن ایک گمان سفائی بولی یہ شخص اور یہ تمام چیزیں سوئے زن اگرچہ بعض مواقع پر سوئے زن ضروری ہو جاتا ہے بعض حالات میں ضروری ہو. آج کے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے حسن زن رکھو اللہ یہ کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ حسن زن کا مستحق نہیں ہے اس کے بغیر سوئے دن سے کام نہ کرو ابتدا سوئے زن سے آپ نہیں کر سکتے اصول تو یہ ہے لیکن یہ کہ الحضم و فیس ہوئی زن اس معاشرے میں برائیوں کا جھوٹ کا دھوکے کا فریب کا خیانت کا یہ ارتکاب ہو رہا ہو بڑے پیمانے پر وہاں ظاہر بات ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے ذرا سوچ سمجھ کر معاملہ کرے کسی کے ساتھ احتیاط جو ہے اس کو ملحوز رکھے الحد مفیس ہوئی زن اسی لیے یہاں دیکھیے کس قدر محتاط ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے ہر لفظ جو ہے ناپ تول کر جتنے وہ من امین زن زیادہ زن سے بچو اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ زن کے بغیر زندگی گزار سکیں کوئی نہ کوئی تو آپ کا ایک ججمنٹ سا ہو جاتا ہے آپ معاملہ کرتے ہیں اور یہ بالکل سکس سنس ہوتی ہے انسان کی اس کے لیے ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ سکرا کمرا جوڑ کر آپ نتیجہ نکال کر بتا سکیں کہ یہ میں بدزنی جو ہے کرنے میں حق مجانب ہوں جائز ہوں لہذا اس کو وہ من زن سے زیادہ زن سے بچو انف زن نے اس یہ نہیں کہا کہ اکثر زن نے اس ان نہیں انفن نے اس ملک بعض گنا کے درجے میں آ جاتے ہیں. آپ نے ایک جو ہے سوے زن قائم کر لیا اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ آدمی کا طرز عمل جو ہے اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے اگر آپ کو کسی کے ساتھ حسن زن ہے آپ کا طرز عمل کچھ اور ہوگا اس کے ساتھ کسی کے ساتھ سوئے زن ہے آپ کا طرز عمل بدل جائے گا آپ کی اس ساتھ گفتگو کا انداز بدل جائے گا آپ ملاقات کریں گے تو آپ کے چہرے بشرے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہوپ بالکل غلط بنیاد کے اوپر اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے لو بگٹس لو اینڈ اگر آپ کے اندر سوئے زن تھا تو اس کا جواب بھی اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا اور اس سے وہ خلیج جو ہے اب وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے مشر سرکل ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے ان بعض الظن زن بہت سے جو زن ہیں وہ گنا کے درجے تک پہنچ جانے والے ہیں ولا تجسو اور تجسس نہ کیا کرو تجسس خام خواہ میں رہنا اب دیکھیے تجسس بھی وہ چیز ہے کہ جو اجتماعی ضرورت نہیں ہے انٹیلیجنس جسے آپ کہتے ہیں جاسوسی جسے کہتے ہیں دشمنوں کے حالات کی خبر رکھنا خود اپنے معاشرے کے اندر بھی ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ پتہ چلتا رہے تاکہ آپ جس کو آپ کہتے ہیں نپ دی ایون ان دی کے معاشرتی سطح پر حکومت کی سطح پر ریاستی سطح پر تو نظام ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی برائی ہے تو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے ایسا نہ ہو کہ وہ برائی جو ہے پوری طریقے سے پروان چڑھ جائے تناور درخت بن جائے تب آپ جو ہے اس کے خلاف کوئی اقدام کریں پھر اس کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ایک شاخ کاٹیں تو دوسری شاخ جو ہے وہ پھل جائے اور دوسری کاٹیں تو پھر کوئی اور اس کی نکل آئے تو کوشش تو ہونی چاہیے کہ برائی کو ایک آغاز ہی میں اضارہ کیا جائے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تجسس کا نظام جو حکومت کے سطح پر رکھنا ہوگا لیکن ایک ذہنیت ہوتی ہے خام کو آپ کسی کے حالات خاص طور پر انفرادی سطح پر گھریلو معاملات میں رشتہ داروں میں معاشرتی سطح پر پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ حالات آپ کو ضرورت کیا ہے اگر کسی وقت کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں سوچیے غور کیجئے رائے قائم کیجئے کوئی اقدام کرنا اقدام بھی کیجئے خام خواہ کو ٹوہمے میں رہنا خام کو معلوم کرتے رہنا اور پھر یہ کہ بعد لوگوں کی ذہنیت اتنی پست ہوتی ہے اتنی نیچر ہوتی ہے کہ جیسے مکھی جو ہے گندگی کی تلاش میں رہتی ہے بیٹھنے کے لیے وہ اسی ٹو میں رہتے کہ ہیں کہیں پتہ چلے کہ اس گھر میں کوئی ناچاتی ہے یہاں کوئی فتنہ ہے یہاں کوئی فساد ہے تاکہ انہیں بھی کچھ اپنا جو ہے کرتب دکھانے کے موقع ملے یہ جیسے مکھی جو ہے گندگی کی تلاش میں رہتی ہے اسی طریقے سے باسپسٹ ذہنیتیں جو ہے وہ اس ٹو میں رہتی اس اعتبار سے وہ لات اگر کوئی شہ آ ہی گئی ہے سامنے تو ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے جو بھی کرنا چاہیے معقول بات ہے جو بھی آپ کو کرنی ہے لیکن خام خواہ تجسس اور ٹوہ میں رہنا جو ہے یہ صحیح نہیں اس میں میں خاص بات ابھی ارض کروں گا لیکن اگلی بھی بات پڑھ لیجیے بلا یکت اب بات اور قیمت نہ کرے تم میں سے ایک دوسرے کی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی یہ غیبت کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا یہ قیمت ہے اس غیمت کے لیے اس درجے جو یہاں بلاغت اور فساحت کی واقعت نہیں ہے کہ میراج ہے یہ الفاظ جو ہے بے تنفا کرے تمہوں کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو اسے تو تم نے بہت برا سمجھا یہ بات تو تمہیں بہت بری لگی بلکہ بعض جو نفیس تباہ لوگ ہو گئے اور بڑے نازک تباہ ہوں گے ان کا تو شاید انقباس طبیعت پہ ہو جائے یہ قرآن نے کیا تمسیل دی ہے کوئی اچھی تمثیل اور بھی تو ہو سکتی تھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا کون انسان سوچ سکتا ہے یہ تو ناقابل قیاس ایک بات ہے بالکل جھجری سی آ جاتی انسان کے اوپر کہ اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا لیکن یہی حکمت ہوتی ہے کہ بعض چیزیں اخلاقی سطح پر اتنی ہی بڑی برائی ہے جتنی وہ بڑی برائی لیکن بعض چیزوں کا برا ہونا جو ہے وہ طبعا ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ برائی ہے بدبو آ رہی ہے کہیں سے تمام جو ہے فوراً ناک پکڑیں گے آپ بند بند کریں گے بھاگیں گے لیکن کوئی اور شے اتنی ہی بری ہے مانوی اعتبار سے لیکن تماگ جو ہے فزیکلی آپ کو بری نہیں لگتی تو اس کی مثال کسی ایسی شے سے اس بدبو سے جس کی شدت اتنی ہو اسے دینی پڑے گی اسی طرح اور اسی یہی میں بیان کیا کرتا ہوں کے بارے میں جو حضور نے تشمی دی ہر ربا سمرون یا یہ سود کے گنا کے ستر حصے ہیں ا اس میں سب سے کم سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے یڑ کے ہر رج کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے یہاں بھی جھج آتی اور مجھے تو چونکہ سابقہ بھی پیش آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اجتماع میں نے یہ بیان کیا تو بعض حضرات نے باقاعدہ بلکہ جیسا کہ ہو جاتا ہے جیسے کہ سورت کے شروع میں بھی آیا تھا احتیاط ہم لوگ نہیں کرتے اور وہ توہین آبید الفاظ استعمال کر دیے خود حضور کے لیے کہ کیا انہوں نے یہ بات بیان کی یہ کوئی بات کہنے کی ہے یہ تو کوئی یعنی جس کو ہم کہیں کہ کوئی سلیم و طبع انسان جو ہے وہ یہ تشویش نہیں دے سکتا بہرحال میں نے اپنی سی کوشش کی کہ انہیں سمجھاؤں کہ یہ ضرورت ہوتی ہے ایک شے سے آپ کو نفرت تبان ہے دوسری شے سے تبان نفرت نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ اتنی ہی بری ہے تو جب تک کہ اس پروپورشنیٹ نہ اس کی برائی سامنے لائی جائے اس کی مثال دینے کے لیے آپ کے اندر اس کا احساس اجاگر ہو نہیں سکتا یہ فساد اور بلاگت اور پھر قرآن مجید کی میں مثال دی کہ اسی کی مثال ہے اوہ واہد کو میا کو معاخی ہے میتن تنخواہ کرے تمہوں کیا تم میں سے کوشش اسے پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا لاش پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر کھا رہے کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا جھجری آ جائے گی طبیعت میں لیکن یہی کام آپ کرتے ہیں بل فیل کرتے اور دیکھیے اس میں اس قدر منطقی ربط ہے جس کی لاش پڑی ہوئی ہے جو مردہ ہے غریب وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے زندہ کے جسم سے بوٹی کاٹنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے کیا معنی ہے لیکن یہ کہ مردے کی لاش مردہ پڑی ہوئی جو لاش جو ہے اس سے آپ سے چاہیں کوٹی اڑا لیجیے پاؤنڈ فلیش لے لیجئے جیسے وہ پرانی ایک کہانی ہے مجھ سے ایک پاؤنڈ فلیش کاٹ لیجئے دو پاؤنڈ کاٹ لیجئے جتنا چاہے کاٹ لیں زندہ کے جسم سے کاٹنا یہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے اس لیے کہ زندہ انسان جو ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے اسی طرح جو شخص موجود ہے آپ برائی اس کے سامنے بیان کیجئے اب وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو مغالکہ ہوا ہو آپ تک کوئی غلط خبر پہنچی ہو وہ اپنی کوئی وضاحت پیش کر سکے کوئی ایکسپلینیشن دے سکے اپنی عزت کا اپنی آبرو کا وہ تحفظ کر سکے چونکہ موجود ہے جب موجود نہیں ہے تو جیسے مردہ جو ہے وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے ایسے ہی وہ بھی اپنی عزت پر ہونے والے اس حملے سے اپنا بچاؤ کرنے پر قاگر نہیں یہ تشویش کی بنیاد بھی موجود ہے آیو ہند محدود میاں کو میں تنخواہ کرے تو وہ و تق اللہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے آج پھر بھی آپ دوبارہ بیان کر رہا ہوں پانچ مرتبہ تقوا کا ذکر آیا ہے پانچ مرتبہ ہی آئیو الزین آ منو کے الفاظ آئے اس قدر یعنی ریشو پروپورشن کے حوالے سے یہ خطاب کا سیگا جو ہے یا لذین آمنو اتنی مرتبہ پورے قرآن میں کسی صورت میں نہیں آیا وہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مکی قرآن تو تقریباً خالی ہے اس سے یہ مدنی قرآن میں آتا ہے لیکن اٹھارہ آیتوں پر مشتمل صورت میں یا لذین آمنو پانچ مرتبہ اس کی آپ کو کوئی اور یہ ریشو پرپورشن کہیں نہیں مل سکتی اس طرح تقوا کی جو تکرار یہاں ہوئی ہے ایک اٹھارہ آیتیں ہیں لیکن جتنا تین مرتبہ تکو امر باقاعدہ سیگائے امر کی حالت سے اور دو مرتبہ اس کا ترغیب کا انداز اور اس سے بھی زیادہ بلی اس امر سے بھی زیادہ بلیغ انداز و تخ اللہ یعنی یہ تمام احکام جو ہیں یہ جب تک تکوا نہیں ہوگا یہ سب سن لوگے اور سنی انسنی کر دو گے بات دل کو بھی لگ جائے گی ایک ذہن بھی قبول کرے گا بات صحیح ہے لیکن وہ تو ایمان اگر ہو اور تکوا اس کے نتیجے میں وجود میں آ چکا ہو تب ہی در حقیقت ان چیزوں پر انسان عمل پیرا ہو سکتا ہے وط اللہ کل طباب الرحیم یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا ہے طواف اور رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے میں نے ارض کیا تھا کہ ان دو چیزوں کے حوالے سے بہت اہم مسئلہ ہے اور اس صورت میں خاص طور پر اس کا ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اور وہ ہے حدیث نبویہ کی تحقیق اور تفتیش کے ضمن میں محدثین کرام نے جب تحقیق کی تفتیش کی چھان پھٹک کی راویوں کے حالات کی بھی انہوں نے چھان بین کی فلان راوی ہے وہ معتمد ہے قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے سکا ہے یا نہیں ہے پھر یہ کہ یہ راوی کہہ رہا ہے میں نے اس راوی سے یہ بات سنی تھی ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے ہسٹوریکلی یا نہیں یہ ایک زمانے میں تھے بھی اس دنیا میں کہ نہیں ورنہ یہ کہ سن لی انفلا انفلا انفلا اور فوراً جو ہے وہ بات آپ نے قبول کر لی چونکہ بات کیا ہے پہلا جو ہم نے پڑھا تھا معاملہ اس میں بھی رسول کا حکم قانونی اور شرعی اور دستوری اعتبار پر بھی وہ اللہ کے حکم کے ساتھ بریکٹڈ ہے لاہ تو بین یدی اللہ و تو حضور کے بارے میں کوئی کسی نے اطلاعی حضور نے یہ فرمایا یہ تو ہمارے دین کا جز بن جانے والی شے ہے یہ تو دین کی بنیاد بن جائے گی اب اگر اس کی تحقیق نہ کی جائے تفتیش نہ کی جائے جیسے کہ جو اس کی چھٹی آیت میں آیا ان جہکوں فاسکوں میں نہ بھائی کسی بڑی خبر کو لانے والے شخص کے بارے میں پہلے دیکھو کہ وہ فاسک ہے یا متقی ہے خدا ترس ہے یا یہ کہ وہ غیر محتاط آدمی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے بڑی خبر اور کون سی ہوگی حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے حضور نے یہ فرمایا معلوم ہوا یہ تو آخری دلیل ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اور مطلوب یہ ہے کہ جیسے ہی حضور کی بات آئے آپ کی زبان کو تالا لگ جانا چاہیے حضور کی بات پر اپنی بات کہنا حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا وہ تو گویا کہ اپنا سارا کیا دھرا پچھلا جو ہے اس کے ہفتے اعمال کا خطرہ بول لینا ہے لاترفاو اصوات نبی ولا جھرو لہو بالقول اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے تو کس قدر اہمیت ہو گئی کہ حضور کی طرف منسوب کر کے جو بات کہی گئی ہے سب سے زیادہ ضروری اسی کی تحقیق و تفتیش ہے حضور نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں میں نے اس موقع پر ارض کیا تھا کہ ایک دفعہ تو چپ ہو جائے انسان یہ ادب کا تقاضا ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے حضور کی حدیث واقعی حدیث سے صحیح ہو یہ محتمد علیہ ہو روایت لہذا زبان پر تو تالا فوراً لگ جائے فوراً انسان چپ ہو جائے یہ ادب کا تقاضا ہے لیکن اب جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ تحقیق کی جائے چھانبین کی جائے تفتیش کی جائے یہ وہ کام ہے جو کیا محدسی نے کرام نے لیکن بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا یہ تجسس کیوں کر رہے ہیں آپ بلا تجسس ہو فلاں راوی کے حالات کیسے تھے وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا اس کے معاملات کیسے تھے عام لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی یہ تجسس کیوں کر رہے آپ یہ تو قرآن مجید کے اس حکم کے خلاف ہو گیا بلا تجسس ہو اور یہ آپ راویوں کا جو ہے کچا کٹھا آپ بیان کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اپنے ہاں اسماؤ الرجال کا جو اتنا بڑا فن ہے علم ہے اس میں تو راویوں کے بارے میں کہا گیا اس پر جھوٹ کی توہمت ہے اس کو متحم بالکسم بل، ہے اس کے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا جھوٹ بولنے کا فلاں ہے فلاں کی یہ کمزوری ہے فلاں کی یہ خامی ہے لہذا اس کی دی ہوئی حدیث جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو گویا کہ غیبت اور تجسس دونوں کام جمع ہو گئے وہ نے کرام نے جب حضور کی احادیث کی تحقیق کو تفتیش کی اسی حوالے سے نوٹ کر لیجیے میں نے ارض کیا تھا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں جمع ہوئی ہیں کہ یہ کل کی کل شر نہیں ہے یہ کل برائی نہیں ہے ان کے بعد پہلو وہ ہے کہ جو تمدنی ضرورت ہے جہاں لازم ہوگا تحقیق و تفتیش اب کسی کا کسی پر الزام ہے اب ظاہر بات ہے تفتیش تو کریں گے آپ پوری تحقیق کریں گے تجسس کریں گے تفاخص کریں گے حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا تبھی تو واضح ہوگا اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے ارض کیا احادیث کے ضمن میں احادیث نویہ اخبار اور آثار دونوں ایک حضور کے بارے میں کہ حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ کام کیا یا حضور کے سامنے یہ کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں اسے کہا جاتا ہے یہ اخبار ہے حضور کا قول حضور کا عمل اور حضور کی تقریر تقریر کے معنی کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا یہ بھی گویا کہ امپلائڈ سینکشن ہے اس کے اندر کہ یہ حضور کی طرف سے گویا کہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا یہ اخبار کہلاتی ہے، آثار ہے صحابہ کرام کے اقوال اور افال اور ان کی تقریر صحابی کے سامنے کوئی کام ہوا اس نے نکیر نہیں کی روکا نہیں جسے بھی گویا کہ ایک درجے میں صنعت کا معاملہ جو ہے اس سے حاصل ہو گیا تو اخبار و آثار کے بارے میں تحقیق تفاق تفتیش ان کے راویوں کی چھان پھٹک یہ سب کام اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے سنت رسول کو محفوظ کرنے کے لیے اسی طرح کا موجزانہ معاملہ ہے جیسا کہ موجزانہ معاملہ قرآن کی حفاظت کا ہے صرف فرد ہے طریقے کا قرآن کو لفظ محفوظ کیا گیا سنت نبوی کے ایک ایک لفظ جو ہے حدیث کا اس کی ہم محفوظیت کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن سنت رسول محفوظ ہے اس لیے کہ سنت رسول در حقیقت وہ قانونی اور دستوری سطح پر یہ تو دین کی بنیاد ہے جڑ ہے اس کا ستون ہے اس کے لیے ایک منبع ہے ایک اور انڈیپینڈنٹ سورس ہے جیسے کہ قانون اسلامی کی ایک سورس قرآن اسی طرح انڈیپینڈنٹ آف قرآن سیکنڈ سورس جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تحقیق و ترتیح اسی طریقے سے غیبت کی یا اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں مثلا یہ کہ کچھ لوگ ہیں امال ام ہیں یا سیاستدان ہیں اب ان کے بارے میں کچھ چیزوں کا تذکرہ جو ہے چونکہ ان کا معاملہ بڑے پیمانے پر ہے قوم کی اور امت کی مسلح ان کے ساتھ وابستہ ہے اب یہ کہ ان کی کوئی بات جو ہے ان کی غیر موجودگی میں بیان نہ کی جائے یہاں یہ اس کے اوپر پابندی نہیں کی جا سکتی یہ پابندی لگا لی جائے گی تو یہ گاڑی صحیح نہیں چلے گی اسی طریقے سے مثلاً بعض مواقع ہوتے ہیں جن میں لازم ہو جاتا ہے مثلا یہ کہ کہیں کوئی شخص آپ سے کوئی رشتے کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے ارادہ ہے وہاں رشتہ کرنے کا اپنا یا اپنے کسی بچے کا اپنے کسی عزیز کا اب وہ معلوم کر رہا ہے آپ کے علم نے اگر وہاں کے بارے میں کوئی بات ہے تو اب ان کی غیر موجودگی میں بتانا واجب ہے آپ یہ اس کے المستشار و محتمن جس سے مشورہ تلک کیا جائے اس سے تو گویا کہ اس کو امین بنایا گیا امانت ادا کرنی پڑے گی ہم تو عبد ال امانات اللہ نے اس اعتبار سے وہ پیٹ پیچھے کوئی برائی کرنا ہو کسی کی بیان لیکن اس درجے میں جس درجے میں لازم ہو جائے اور نیت توہین کی نہ ہو اسی لیے میں نے ارض کیا تھا کہ اس آیت میں تین چیزیں جو ہیں ان میں فیصلہ کن بات جو ہے وہ نیت کی ہے کس نیت سے آپ کر رہے ہیں زن جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر اصل سبب کیا ہے کہیں اگر کسی کی غیر حاضری میں اس کی کوئی برائی آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا اصل سبب کیا ہے نیت کیا ہے توہید ہے اس کی یا یہ کہ کسی معاشرتی ضرورت کے تحت ایسا کر رہے ہیں خود مسلحت امت و ملت کے ذمن میں آپ کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے اس طرح تجسس کا معاملہ ہے وہ بھی ہر حال میں برا نہیں ہے. بہرحال یہ چھ افان ہیں ایک حدیث میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں سنا دوں غیبت کی تعریف کے ضمن میں یہ کچھ ایک مغالتا ہو جاتا ہے اور یہ مغالتا ایسا تھا جو ایک صحابی کو بھی لاحق ہوا انہوں نے حضور سے پوچھا غیبت کسے سے کہتے ہیں حضور نے فرمایا ذکروں کا خاک کا بیما یک رہو اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا جو اسے پسند نہ ہو یہ غیبت ہے قیلہ آپ سے کہا گیا افرائے تھا انکان افی عقیما کہ اگر واقع میرے اس بھائی میں وہ خرابی ہو عیب ہو برائی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے کالا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حضور نے جواب دیا ان کا فیہ ما تقولو فقط قبتا ہوں ان لم فیہ ہے تقولو فقط فقت بہت اگر تو اس میں وہ عیب اور برائی فی الواقع موجود ہے تو تم نے غیبت کی اور اگر نہیں ہے تو تو تم نے بہتان لگایا ہے یہ غیبت سے بڑا کام ہو گیا ہے بھی نہیں اور بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے یہ غیبت سے کہیں بڑا جرم ہے لیکن اگر ہے پھر واقع آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے دیا سمجھتے ہیں پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے ورنہ تو بہتان بن جائے گا یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے سنن ابی داؤد میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے نسائی میں بھی حضرت ابی ہریرا سے اور ایسی ایک روایت امام مالک نے معتا میں بھی مطلب بن عبد اللہ سے اس کو روایت کیا ہے بہرحال یہ غیبت کا معاملہ اور یہ تجسس کا معاملہ اور یہ سوئے سویزن کا معاملہ یہ تین وہ سوشل ایولز ہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ کہیں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہاں نیت پر سارا معاملے کا دار و مدار ہوگا انما و بنیاد لیکن یہ کہ بغیر اس ضرورت کے ان کا ارتقاب کرنا یہ بھی بہت برا کام ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے بارک اللہ و لکم فی قرآن العظیم و و ایاکم ولایات مسجد الحکیم